رحمن الحمد اللہ علیہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ ایک شخص جس کا نام تجیب شاخ گیلانی جو چک تینتیس گافبے نزد ستیانہ ضلع فیصل آباد ضلع فیصل آباد کا رہائشی آئے دھیرے سے فارغ ہے اور خود کو سادات گیلانیہ سے ظاہر کرتا ہے اور اہل سنت و جماعت سے ظاہر کرتا ہے اور سنی ہونے کا تکرار کرتا ہے اہل سنت و جماعت کی میں خطابات بھی کرتا ہے اس شخص کے کچھ بیانات اور کلپ ریکارڈنگیں سننے میں آئی ہیں جن سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اندرون رافضی ہے شیعہ ہے اور تبرائی قسم کا شیعہ ہے اور سنیت کا لبادہ اور پردہ اس نے اوڑھ رکھا ہے اور دوسری طرف اس کے بیانات سے بیانات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیچارے بے علم سنی حضرات اس کے منافقانہ رویے کو دیکھ کر اور اس کے سادات کی طرف منسوب ہونے کو دیکھ کر اس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں اس کا یہ تمام حال دیکھنے کے بعد اس کی تمام تر حقیقت جاننے کے بعد اس کے وہ تمام تر کلپ جو ہم ابھی پیش کریں گے ان کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ لوگوں کو اس شخص کی حقیقت اور فراڈ اور چکر بازی سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اگر یہ شخص جس طرح کام کر رہا ہے رافضیت کا کام اسی طرح وہ کرنا چاہتا ہے تو کھل کر کرے رافضی اور شیوں کو پلیٹفارم سے کریں اعلی سنت و جماعت کا نام اور میدان ہرگز استعمال نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو حقیقت دکھائیں گے کہ اس شخص کے اندر شیعہ اور روافذ کی بدترین نشانیاں کون سی پائی جا رہی ہیں یقینی نشانیاں کون سی پائی جا رہی ہیں تو میں اس وقت اس کی رفضیت کی جو علامات اور نشانیاں ہیں قطع یقینی اور صحابہ کرام بلکہ اہل بیت کرام کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے گستاخی کا اور توہین کا اور مخالفت کا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت میں تین نشانیاں اس کی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہ شخص دنیا رابسیت کا مشہور نام جس پر علماء اہل سنت و جماعت نے اور صحابہ کرام نے اور صحیح عادی سے مبارکہ میں اور اہل بیت کرام نے امام زین العابدین وغیرہ جس طرح ہم آگے پیش کریں گے سب حضرات نے اس کے مدعی قاذب اور مدعی وحی ہونے کا جو ہے وہ اس کی دعویٰ فرمایا دعویٰ فرمایا اور قول کیا ہے وہ ہے مختار ثقافی مختار ثقافی وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق ہم بتائیں گے کہ ہمارے صحابہ اور اہل بیت اور عمہ وال جو اہل سنت ہیں انہوں نے کیا خیالات ظاہر فرمائے ہیں وہ آگے پیش کرے یہ شخص اس کی قبر پر گیا ہے اور اس نے اس کو اپنا امام کہا ہے اس, نے اس کو امام کہا ہے اپنا مختار ثقافی کو ایک ہم یہ بیان کریں گے اس کا قلب آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد یہ اس شخص نے خمینی کی دعوت کھائی جا کر اس کے گھر میں خمینی کے گھر میں جا کر چائے پی اس کے گھر اس کے گھر والوں کی طرف سے اس نے دعوت قبول کی ہے تھوڑا سا خمینی کا حال بتا کر ہم اس کا اس کے گھر جانا اور دعوت کھانا وہ ہم کلپ دکھائیں گے اور تیسرا صحابہ کرام کی گستاخی اور ان پر لعنتان صحابہ صاحب کرام کی گستاخی اور ان پر لان یہ تین نشانیاں کسی بھی سنی کے لیے سنی کے لیے کسی بھی سنی کے لیے کسی شخص کو رافضی جاننے کے لیے کافی ہے کسی شخص کے رافضی صحابہ اور اہل بیت کے مخالف ہونے کے لیے کافی ہے مخالف ہونے کو جاننے کے لیے کافی ہے میرے دوستو سب سے پہلے میں اس شخص کا وہ کلپ آپ کو پیش کرتا ہوں جس شخص نے مختار ثقافی کی قبر کے متعلق اور اس کے قبر کی زیارت کرنے کے متعلق معاذ اللہ چڑھایا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے یہ آپ سنیں السلام ان کا بزار بھی مبصل ہے جناب سیدنا علیہ بن بنکین کے مزار کے ساتھ ہی اسی مسجد میں یہ وہ بابرکت ہستی ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک کربلا کے ظالم سے اور مجرم سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بدلہ لیا اور لکھا کہ اس نے یہ کیا ہے اس نے یہ کیا ہے ان کا مزار دیا ہے تو اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ان کو نبی مشہور کر دیا کہ انجی نبو نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا امامت کا دعویٰ کیا تھا ایسا ہرگز نہیں مصحف ابن زبیر جو زبیری تھے انہوں نے جب یہاں حملہ کیا تو لوگ امیر مختار کے جن کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے تو انہوں نے ٹوٹ ڈالنے کے لیے لوگوں میں یہ سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو امیر مختار ہے یہ نبوبت کا یہ ایک دشمنی کی چال ہوتی ہے جنگوں کی چالیں ہوتی ہیں تو ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ ہمیشہ سے آلے بیت بہار کے تابے دار تھے اور اسی تابے داری میں اس جگہ پہ انہوں نے جان دی سر رکھ کے جس جگہ میرے مولانا کائنات کے قدم شیر کرتے کہ وہ ہے اب میرے دوستو یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا اب سب سے پہلے میں مختار ثقفی کے متعلق اہل سنت و جماعت کے نظریات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص کے متعلق شیعوں کے نظریات بھی میں پیش کروں گا کہ وہ خود اس کے متعلق کیا کہتے ہیں پھر دیکھنا کہ یہ شخص شیعوں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے اب سب سے پہلے مختار تھا کفی کے متعلق اس کے کذاب ہونے کے متعلق جو اس نے وحج کا دعویٰ کیا اور بعض اماموں کے قول کے مطابق نبوت کا دعویٰ کیا حج کا دعویٰ اللہ رسول پر کرد بیانی کا دعویٰ کرد بیانی کرنے کا یہ تو اس نے کام بہت یعنی پکی بات ہے اس نے کیا ہے اب اس کے متعلق سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ صحیح حدیث اگر یہ طیب شاہ نہیں ہوتا تو صحیح حدیث سے راز کر کے تو ایسے شخص کا دفاع کرتا اور ایسے شخص کو امام کہتا حدیث صحیح مسلم چھوڑ کر کسی سننے سے ممکن ہے کہ وہ حدیث صحیح مسلم کو سیاستہ کی حدیثوں میں سے جو ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے مستند صحیح اس کو چھوڑ کر اور وہ ایک ایسے شخص کو جو بدنام زمانہ ہے اور وہ بھی بدنام کس کے ساتھ ہے وحج کے دعوے کے ساتھ نبوت کے دعوے کے ساتھ جو شخص بدنام ہے اہل سنت کی کتابوں میں نام معروف ہے اس کا مسلمانوں میں اس کا نام مشہور ہے اس شخص کو یہ امام بتاتا ہے اگر یہ اہل سنت میں سے ہوتا تو اس سے کیسے ممکن ہوتا بے یہ کبھی ممکن نہ تھا کہ یہ شخص ایسے بدنام اور مشہور شخص جو ہے جو اپنی خباستوں میں مشہور ہے اس شخص کو امام کہتا حدیث صحیح مسلم کے مقابلے میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اب کتاب و فضائی صحابہ کے اندر باب و ذکر کذاب ثقیف و مبیر ہاں حدیث نمبر پچیس پر یہ روایت صحیح موجود ہے ابو نوفل سے مروی ہے رائی تو عبد اللہ بن عبداللہ بن زبر علی آقابت المدینہ کالا فجعلت شن تمر علی ہی فت مر و علیہ عبد اللہ عمر فوقف فل فقل السلام علیہ کا باخبیب السلام و علیہ کا باخبیب السلام و علیہ کا باخبیب اما و لقد ہے لقت کن تو انہا اما و لقد ہے لقت عن هذا اما و لقد كنت انا عن هذا اما والله ان كنت ما علمت سوا قواما قواما وسصولا للراحم اما والله لو امه شرها لو امه خير او لو خير سماف عبد اللہ عمر فبلغ حجہ موقف و عبد اللہ ہے و قول فعصل فعون ضلع انجی ویفی قبور فعول قبور سوم ثم اللہ میں ہی اسما بن ابی بکر اسما بنت ابی فعبت عن تھا فعد علیہ رسول لطاطر اللہ بحسن علیہ کے میں یا صحاب و کے بے قرون کے قالفابت و قالت و اللّہ لطی قال فابت وقالت والله لا ثم پول کا یہ توف ہو اف حتخل علیہ فقال قیفر تھے صنعت بدب اللہ قولت اولا تو کا افسد عالیہ دنیا ہو وہ افسد عالیہ کا آخر تک تقول یب نذرات ناقئین مولا و اللہ حض الطاقین ابا عہد و فقل طور فب ہی تائم رسول اللّہ صلی اللّہ و بكر من تعامہ بھی بکرم دوارو فلتا کل مراثل عائن عمر رسول الله صلی اللّہ صلی الله علیہ و سلم حد ثنا اِنفی ثقیف کذاب ان مبیر فعم القذ فارین ہو وہل فلا اخل فَقَامَ عنها وَلَمْ يُرَاجِعْهَا یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے اس حدیث کے اندر جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ بھی کرتا ہوں اور جو اس کے اندر دیگر لطائف ہیں وہ بیان کرتا ہوں میں سبحان اللہ. اللہ. اللہ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گھاٹی پر سولی پر لٹکے ہوئے تھے حجاج بن یوسف کی طرف سے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں کالا فالت قریش تمر علئے قریشی حضرات آپ کے جسم شریف اور نواز شریف سے گزر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تشریف لائے اور گزرے اور ٹھہر گئے لاش کے ساتھ جسم شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر گئے اور فرمایا السلام خبیب یہ کنیت ہے ان خبیب کے باپ تم پر سلام ہو خبیب کے باپ تم پر سلام ہو خبیب کے باپ تم پر سلام, ہو تم پر سلام ہو تین مرتبہ سلام فرمایا تین مرتبہ سلام فرمایا اس میں لطیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے شخص کو اس طرح سلام کرنا اور اس کا نام لے کر اس کو مخصوص نام کے ساتھ پکار کر سلام کرنا مسلم شریف میں ثابت ہے اور عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے یہ سمجھنا کہ مردوں کے لیے صرف السلام یا, علیکم یا اہل القبور صرف یہ ہے مشروع اور, اور کوئی لفظ مشروع نہیں ہے یہ غلط ہے اور اس سے پتہ چلا تین بار ان کا پکارنا یہ صاف بتا رہا ہے کہ ان کا نظریہ تھا کہ میں کہہ رہا ہوں میں پکار رہا ہوں سلام کر رہا ہوں اور یہ سن رہے ہیں پھر آگے ان سے کلام کرتے ہیں خطاب فرماتے ہیں کہ اے ابو خبیب میں تجھے اللہ کی قسم روکتا تھا میں تجھے روکتا تھا یہ کام نہ کرنا یہ خروج والا کام نہ کرنا میں تمہیں روکتا تھا نہ کرنا یہ کام نہ کرنا میں تمہیں روکتا تھا یہ کام نہ کرنا یہ ان سے ان سے باتیں کر رہے ہیں معلوم ہوا اللہ والوں سے باتیں کرنا بھی صحابہ سے ثابت ہے وہ بھی شاہد وفات کے بعد صحابی سے بات کر رہے ہیں اور صحابی بات کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر لٹک رہے ہیں سولی پر اور عبداللہ اللہ بن عمر ان سے کلام کر رہے ہیں مخاطب ہیں اور یہ کہنا کہ یار یہ کتنا جاہل لوگ ہیں جی ہے سنی جو جا کر درباروں پر بیٹھتے ہیں اور ان سے خطاب, خطاب باتیں کرتے ہیں اللہ کے ولیوں سے ہے کون سا تمہیں جواب دیتے ہیں میں ان بدھوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ عبداللہ بن زبیر کون سا جواب لوٹا رہے تھے کیوں کلام کی آدرت ہے عبداللہ ابن عمر نے اگر کوئی پتھر کے سامنے بیٹھ کر پتھر کے ساتھ گفتگو شروع کر دے تو پاگل شمار ہوگا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو کون ہوگا کمینہ جو پاگل شمار کرے معلوم ہوا پتھر کہنا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اور جو وفات یافتہ لوگ ہیں ہاں جی اللہ کے مومنین لوگ کاملین ان کو ایسے لقموں سے یاد کرنا یہ انتہائی بڑی خباصت ہے اور سرا سرا حدیث کے خلاف ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو روزے دار تھا بہت روزے رکھنے والا تھا بہت رات کو قیام کرنے والا تھا بہت سلارے رحمی کرنے والا تھا فرمایا تمہیں ان لوگوں نے بدترین سمجھ کر کا بدتر بندہ سمجھ کر بدتر بندہ سمجھ کر انہوں نے تو مارا تمہیں قتل کیا اس امت کی خیر ہے اس امت کی خیر ہے اور وہ امت بڑی خیر والی ہے کہ جن کا بدتر بندہ تو شمار ہو رہا ہے اللہ اکبر یعنی اتنا بڑا اچھا جن میں بدتر شمار ہو رہا ہے جن کا وہ امت اچھی ہے اللہ وہ اعلی امت ہے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر چلے گئے حجاج بن یوسف کو بات پہنچ گئی کہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تھے ان کی حضرت عبداللہ بن زبیر لاش کے ساتھ اور انہوں نے یہ کلام بھی کیا تو وہ اس نے کاصر بھیجا جسم شریف اتارا گیا اور یہود کی قبروں میں پھینک دیا حجاج بن یوسف ظالم تھا تمہیں پتہ ہے بدترین شخص تھا وہ اس نے اٹھایا اور پھینک دیا اپنے دور کا جن پھر اس نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی جان کی طرف جو حضرت اسما بن طبی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پاک پیغام بھیجا کہ میرے پاس آ بی بی پاک نے فرمایا میں جاتی اللہ اکبر بڑو عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی اتنے بڑے جرار کی کہ میں تو نہیں پتا تھا کہ اتنا خبیص بندہ ہے بات تو سنتا نہیں بس اس کا جواب تو تلوار کے ساتھ ہوتا تھا جاج کا اب جناب کاصر نے پھر کہا کہ وہ بلا رہا ہے اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر نہ آئے تو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے آؤ معذ اللہ بیب پاک انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم نہیں آؤں گی یہ مجھے بالوں سے پکڑوا کر اور گسیٹ کر لے جائے اب وہ عجاج بن یوسف نے کہا میرے جوتے دو میں خود جاتا ہوں کھڑا ہوا اور آ بیب پاک کے پاس ٹہلتے ٹہلتے متکبرانا چال کے ساتھ آ کر کہنے لگا سنائیے اللہ کے دشمن کے ساتھ میں نے کیسا کام کیا یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ آپ نے فرمایا اما جان نے میں سمجھتی ہوں تو نے اس کی دنیا خراب کی اور اس نے تیری آخرت خراب کی ہے اللہ اللہ اکبر کیا حکیمانہ جواب ہے سبحان کیا لاجواب جواب, جواب ہے سبحان فرمایا افسدت عالیہ دنیا ہو وہ افسد عالیہ کا آخرت اک اس کی دنیا خراب کی ہے اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے اللہ اکبر کیا مطلب تو نے دنیا میں تکلیف ان کو, ان کو پہنچائی لیکن کیونکہ ظالم تھا تو ظلم کیا اس کے ان کے ساتھ تو تیری آگ خراب ہوگی ان کی آگ اچھی ہوگی بل اگر مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو اس کو کہتا ہے ذات النتاقین کی بیٹا ذات ذاتون اس عورت کا بیٹا کہ جو دو نتاقوں والی تھی دو نتاوں والی ہے فرمایا وہ میں ہوں وہ میں ہوں مجھے حضور نے فرمایا تھا راتاک میرا لقب ہے دو ٹاکیاں کپڑوں کی میں باندھتی تھی ایک کے ساتھ عورتیں اپنا تیبند باندھتی ہیں ایک ٹاکی کے ساتھ اور دوسری میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ ابو بکر جب غار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لیے کھانا باندھ کر جاتی تھی تو اس وقت مجھے حضور نے فرمایا تھا انتظات الاقین تو دو ازار بندوں والی ہے دو اظہار بندوں والی ہے یہ میرے دو ازار بند تھے اور تو مجھے وہ تانا دے رہا ہے لوگوں میں بدنام کرنا چاہتا ہے ان لفظوں کے ساتھ یہ تو میری وہ نیک نامی ہے جو رسول اللہ سے مجھے انعام میں ملی ہے آگے پھر فرمایا بی, بی باغ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ہمیں تو حضور نے بیان فرمایا ان نفی ثقیف کزاب مبیر قبیلہ ثقیف کے اندر ایک قزاب ہوگا جو اللہ رسول پر جھوٹ بولے گا اللہ یعنی واحد کا دعوی کرے گا یا نبوت کا دعویٰ کرے گا دوسرا مبیر جو لوگوں کو ہلاک اور برباد کرے گا فرمایا ہم نے بی بی پاک سید اسما بن طبی بکرتی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم نے قذاب دیکھ لیا وہ مختار تھا اس کا فرما رہی ہیں ہم نے قذاب تو دیکھ لیا کیونکہ یہ پہلے گزر چکا تھا ہم نے قذاب دیکھ لیا اللہ رسول پر جھوٹ باندھنے والا دیکھ لیا رہا مبیر دنیا کو ہلاک کرنے والا تو میں سمجھتی ہوں تیرے سوا کوئی نہیں ہے اب <سلام> بتائیں بھائی اسرم شریف کی اس حدیث مبارک طویل کے اندر صاف آ گیا है? بی بی پاک برف حدیث پیش کر رہی ہیں اور ادھر سنو حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹے کے بعد وہ حدیث سنا رہی ہیں اللہ <سلام> مختار ثقفی کے متعلق بات کو سمجھنا ویسے تو صاف پتہ چل گیا کہ رسول اکرم نے اس ظالم کے قذاب ہونے کی گواہی دی شہادت دی اعلان فرمایا خبردار فرمایا امت مسلمہ کو تنبیہ فرمائی یہ کیسا سید ہے طیب شاہ جو حدیث رس... نانا ایک طرف دعوی کرتا ہے میں سید گیلانی ہوں تو تمہیں شرم نہیں آتی تیرے نانا پاک کے منہ سے بات نکلی ہوئی ہے کہ قذاب ہے یہ جس کو رسول قذاب کہہ رہے ہیں تو اس کو امام کہہ رہا ہے اور کتنے شرم ہیں وہ لوگ جو تمہیں سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ مختار ثقفی کیا شخص ہے ورنہ تو تیری ایسے خدمت کرتے تو یاد کرتا کیسے ممکن ہے کہ جن کا رسول جس امت کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ یہ کذاب شخص ہے اور جناب اس نے واحد نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اور وہ امت رسول کی یہ بات سننے اور جاننے کے باوجود ہے سمجھنے بوجھنے کے باوجود پھر وہ تیرے منہ سے تعریف سنے یہ کیسے ممکن ہے بھائی اس مسلم کی حدیث اس پر جتنے شرح لکھنے والے ہیں سب اس کے ساتھ متفق ہیں اس کے بعد سنیے عبداللہ اللہ ابن امر جن کا ذکر آیا یہی عبداللہ ابن امر یہ اسی مختار ساکافی یہ اسی مختار ثقافی کہ کے بہنوئی ہی ہیں سالے سالے لگے نا اس کی بہن ان کے گھر ہے ہاں بہنوئی لگے یہ بہنوئی لگے <تصفح> وہ سالہ لگا <تصفح> <تصفح> یہ کیا لگے <تصفح> بہنوئی لگے وہ سالہ حضرت بی بی صفیہ کیا نام تھا حضرت بی بی سفیا سالحا علامہ کثیر البدایہ و میں فرماتے ہیں مختار ثقفی کے حالات میں کہ اس کی ہمشیرہ محترمہ حضرت صفیہ کانت من الصالحات وہ ہے یا سو جتو عبد اللہ عمر بن خطاب و عبد اللہ اللہ مکرمن مکرمن و محبن و ماتت فی حیات ہی فرماتے ہیں یہ حضرت صفیہ جو تھیں بہت سال عابدہ مائی تھی ہے جی مختار ثقفی کی جو بہن تھیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی گھر والی تھیں اور مختار ثقفی کی حیات میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کے حیات میں ہی وہ پہلے فوت ہو گئی تو یہ بی بی پاک اس کی کیا ہے مختار ثاقفی کی ہم شیرہ ہیں اب بات سمجھنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر میں تھی کیا, کیا بن گیا یہ, یہ بہنوئی ہوگا اس کے وہ کیا لگ گیا سالہ لگ گیا اب صحیح صنعت کے ساتھ اس خبیث شخص کے کراب ہونے کی گواہی حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے سال اس کے بہنوئی دے رہے ہیں بہنوئی کے منہ مبارک سے سنیے رسول بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں اس کے گھر کا آدمی ہے یہ کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم سند اس کی صحیح ہے اسی کی سند کے ساتھ پھر حافظ ابن کثیر نے تفسیر کے اندر سورت انعام میں اس کو لیا سورت انعام میں یہ جو آیت مبارک ہے یہ جو آیت مبارک ہے یہ اور بے شک شجاطین اپنے دوستوں کی طرح وحی کرتے ہیں یہ آیت صورت انعام کی اس کے تحت تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے میں تفسیر ابن ابی حاتم سے ہی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور سند کے ساتھ سناتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق آمر بن عبد الله کال کال رجول البن عمرا ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرض کی انمخارا کہ مختار ثقفی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی جاتی ہے آپ نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے صحیح کہتا ہے پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ آیت پڑھی کون سی ان شیا ذخر و فل قولہ غرورہ یہ آیت پڑی فرمائے وہ سچ کہتا ہے بھائی اللہ فرماتا ہے شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحج کرتے ہیں تو یہ شیطان یہ شیطان کا دوست ہے وہ اس کی طرف وحج کرتے ہیں ہیں جی ایمان سے بتانا اگر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ ثابت نہ ہوتا تو آپ کیا فرماتے آپ فرماتے یار کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی بات سمجھو یار آپ تو الٹا آہل پڑ رہے ہیں اس کو شیطانی بہج والا قرار دے رہے ہیں معلوم ہوا گھر کے بندے اور فقہ صحابی رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے دار صاحب ان کی گواہی سے ثابت ہو گیا یہ شخص کیا ہے کذاب ہے اور شرم چاہیے ہیں تو نعرے لگا رہا ہے طیب شاہ نعرے لگا رہا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ زندہ جنتی ہے جنتی ہیں جنتی ہے ہیں ہیں ہیں ہیں اور عبداللہ ابن عمر کو اور پھر لانت بھیجتا ہے ان پر جو حضرت علی پاک کے دشمن ہے اور فلاں صاحب کے قاتل ہیں یہ عبداللہ ابن عمر تو کسی کے قاتل نہیں ہے یہ تو مولا علی کے دشمن نہیں ہے تیرے نزدیک ہے تو اب بتا تو کس شخص کو امام مان رہا ہے وہ تیری کم بختی اس انتہا کو پہنچ گئی اب دوسرا نمبر, تیسرا نمبر پہلی حدیث برفو تھی اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا پیش کرتے ہیں اللہ اکبروں کا بیرا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی کے ساتھی اہل بیت میں سے حضرت عباس کے بیٹے ان کی روایت صحیح ہی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اسی تفسیر ابن ابھی یہ دیکھ لیجیے وہ حجل مختار بن ابی عبید میں پاس بیٹھا تھا ابو زمیل کہتے ہیں ابو زمیل ہیں سماق بن ولید لآباس ہی تقریب میں ہے اور تحریر میں ہے تو آئندہ اپنے عباس نے ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا مختار بن نے حج کیا ایک شخص آیا اس نے کہا ابن عباس ابو اے زام ابو اے سا نو لبو صحاق مختار جو ہے یہ اس کی کڑیت یہ جو مختار ہے یہ کہتا ہے آج مجھ پر وہی آئیے وہی آپ نے فرمایا سادہ سچ کہتا ہے وہی وہی وہی بے نہیں وہی جواب نفر تو راوی کہتے ہیں میں نفرت کھا گیا کہ یار یہ عبد اللہ اپنے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھائی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ فرما رہے ہیں سادا سچ کہتا ہے بکل تو یہ یقل ابن عباس سادا کا بیٹھے ہو نا میں نے کہا استفام یہ جملہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سچ کہتا ہے بتاؤ یار ابن عباس نے فرمایا ہو ما واہجانس میں اللہ کی محمد پاک کی طرف ایک وحی ہے شیطان کی اپنے دوستوں کی طرف پھر آپ نے یہ جی آیت پڑی بھائی آم آم مفسر قرآن صحابی رسول مفسر قرآن یار حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں ان, کو، ان کے پاس کا بھی علم ہے رسول اللہ کا بھی علم ہے <تصفيق> یہ مولا علی کے بھی شاگرد ہیں ہاں علی کے بھی شاگرد ہیں سید کو شرمانی چاہیے اور ایک طرف تم سید بنتے ہو اور دوسری طرف علی کے بھی دشمن بن گئے ہو حضرت عبد اللہ کے مخالف ہو صحابہ کے مخالف ہو رسول کے مخالف ہو اور دعوی کرتے ہو کہ میں گیلانی ہوں شرم چاہیے تم لوگوں کو افسوس ہے ان لوگوں پر جو جالت میں پھنس کر تمہیں سن رہے ہیں اور تیرے آگے ناچ رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں سنیت کا پردہ ڈال کر اپنے آپ کی رابطیت چھپا رہا ہے اللہ بربر یہ دیکھیے میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ختم ہو گیا کتنے بیان ہو گئے تین ایک مرفوع حدیث ایک عبداللہ ابن عمر کا فرمان ایک عبداللہ ابن عباس کا فرمان ٹھیک تین ہو گئے اب چوتھا سنیے چوتھا امام زین العابدین کا سبحان اللہ ہاں بیت پتہ چلتا ہے کہ تو گیلانی کیسا ہے ہاں تر حقیقت میں نکالتا ہوں ساری یہ دیکھو میرے بھائی یہ تابقات ابن سا گئے یہ دیکھیے پھر یہی روایت طبقات کی جو پیش کرنے جا رہا ہوں سیدالا میں الفاظ بن نہایا کامل وغیرہ کے اندر اور تاریخ رابی وغیرہ کے اندر سب کے اندر موجود ہے سند صحیح ہے جی بات یہ ہے سند صحیح ہے سند کیا ہے صحیح ہے یہ دیکھیے میں سمجھ پڑھتا ہوں یہ کل کے کی حالات ہیں امام زین العابدین کے حالات طبقات ابن سعد امام زین العابدین کے حالات میں اخبار الفاط البن دکین ابو نعیم جو مشہور ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں بخاری پتہ نہیں کتنی روایتیں ان سے لے رہے ہیں بخاری میں اخبارہ عیسا بن دینال المحدین فقہ سال تو ابا جعفر انل المختار بولیے کہ میں نے امام ابو جعفر یعنی امام باقر کون امام باقر سے پوچھا مختار کے متعلق کس کے متعلق آپ نے فرمایا ان علی ابن حسین قوم علی باب کابت کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے فلان المختار اللہ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ظاہر بات ہے اکیلے تھوڑے تھے کعبہ کاب اکیلا رہتا ہے کرونا تھوڑی تھا اس وقت تو بھائی آپ کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر فلاں المختار مختار سخفی کو لعنت کرتے ہیں امام زین العابدین فقال له رجل کسی شخص نے کہا جعالنی اللہ فداك طلعنه وانما ذبح وہ تو تمہاری وجہ سے ذبح ہوا اہل بیت کی وجہ سے اس نے قاتلین امام حسین کو قتل کیا تھا نا تو تمہاری وجہ سے تو اس کو قتل کیا کیا گیا اور تم ایک تم ہو لعنت ڈال رہے ہو اور وہ بھی کے دروازے پر آپ نے فرمایا کا اللہ کزابن رسول ہی وہ کزاب تھا اللہ باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا یہ بات نہیں کر رہے اللہ پر جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ بولتا ہے اور رسول پر جھوٹ بولتا ہے کان قزاب جھوٹا تھا جھوٹ بولتا تھا کس پر اللہ پر اور رسول اللہ پر یہ صحیح صنعت میں ناک کٹاتا ہوں یہ دیکھو طبقات میں نے ساتھ اب اب, اب, بات اب بات کو سمجھیں امام زین العابدین نے لانت کی اس کو روایت کرنے والے کون امام باقر تو اس کا مطلب ہے امام باقر کے نزدیک بھی ملعون کزاب ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے. امام زین العابدین کے نزدیک بھی ملعون کزاب ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایمان سے کہنا اگر ان کے نزدیک اس کا اس کا دین میں کذاب ہونا ثابت نہ ہوتا تو کعبے کے دروازے پر تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جا کر لوگوں کے حق میں موم ہو جاتے ہیں پھر خصوصاً احل بیت میں سے امام زین العابدین ہوں تو اپنے نانے کی امت کے لیے کیوں نہ موم ہوتے معلوم ہوا ان کو ثابت تھا اس بات کا یقین تھا کہ یہ حبیز شخص جو ہے یہ اللہ رسول پر جھوٹ بولتا ہے یا نبوت کا دعوی کرتا ہے یا واحد کا دعویٰ کرتا ہے لہذا امام زین العابدین نے اس مقام پر کھڑے ہو کر لانت کی جہاں پر امام تو امام رہے دوسروں کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں معلوم ہوا اس خبیص کے حق میں جس کا دل موم ہو گیا ہے وہ سمجھ لیجئے آل بیت کا بھی دشمن ہے اور صحابہ کا بھی دشمن ہے اللہ اللہ وہ آل بیت کا مخالف ہے آل بیت کا مخالف ہے امام زین اللہ کا مخالف ہے یہ مکار یہ مکار امام اہل امام زین العابدین کا مخالف ہے امام محمد باکر کا مخالف ہے امام محمد جعفر کا مخالف ہے کیوں ظاہر بات ہے جو امام ان باپ بیٹوں کی بات ہوگی امام امام امام جعفر صادق کب اس کا اس کا خلاف کر سکتے ہیں بات نہیں سمجھ میری اللہ سنیے گا کتنے حضرات ہو گئے چار کیوں امام باقر کو بھی تو ملانا ہے پانچ ہو گئے پانچ ہو گئے الحمد للہ ان میں سے برگزیدہ شخصیات آہل بیت کی وہ بھی ہیں ٹھیک ہو گیا اب میرے بھائی اس کے بعد امام بحقی ن امام بحقی کی دلائل النبوت اس کے اندر آپ علیہ السلاۃ والتسلیم تسلیم کی طرف سے جو قزابوں کی خبر دی گئی اس کا ایک باب باندھا کیونکہ دلائل النبوت حضور کے موجرات بیان ہو رہے ہیں نبوت کے دلائل کا مطلب ہے حضور, حضور کے نبوت کے موجرات جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں ٹھیک <مسلم> ہے <مسلم> ہیں یہ بیان کرتے ہوئے چھٹی جلد چار سو اسی صفا دار القوت بیروت کا جو چھاپا ہے اس کا حوالے سے وہی حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ نقل کی نقل کرنے کے بعد چلتے چلتے آگے فرماتے ہیں یہ بات سننے کی ہے جماین اللہ, اللہ, اللہ شاہد اور شاہد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا مختار سقفی کا دور تابعین کا ہے بے بے جی اس وقت تابعین تھے اگر سے چاند صاحبہ بھی تھے لیکن تابعین یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کا زمانہ تابعین نے پایا پورا اس کو دیکھا ہے لہٰذا ہے نہیں شاید لوگ ہیں قدر شاہ جماعت مختار عبی آ فرماتے ہیں اکابر تاب عین کی ایک جماعت مختار بین ابی عبید جو باتری طور پر کفر اور بخ چھپا کے رکھتا تھا اس کی وہ گواہی دیتے تھے اور ان بعض تابعین نے یہ بتایا کہ یہ انہی جو انہی میں سے ہے جن کے متعلق رسول اکرم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد یہ لوگ یہ لوگ میرے بات نبوت کا دعویٰ کریں گے کزاب ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ قذاب کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے مرزے کے ساتھ قذاب کا بولا جاتا ہے ایسے ہے ایسے ہے نا ہاں مسلمان کزاب وغیرہ کزاب کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ عبارت امام کن کن کی ہے امام اب بکر بحقی کی ہے سنو عجیب بات یہ ہے کہ یہی امام لکھ رہے ہیں کہ یہ خبیص قرآن کے مقابلے میں ایک ایک کتاب رکھتا تھا جس کو وہ موضوع کہتا تھا موضوع کیا کہتا تھا یہ موضوع کہتا تھا کتاب کو یہ دیکھو پھر اور سنیے گا مجھے مجھ سے ایک بات رہ گئی ایک مرفو حدیث اور ہے اس کو ہونا چاہیے تھا مسلم کی حدیث کے ساتھ لیکن یہاں مسند امام احمد میں ہے اور پھر ان سے یہ دلائل النب بہقی میں ہے اور سند اس کی صحیح ہے ہمارے فوکہ نے اس سے استلال اس سے دلال بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تابعی ہیں عجیب بات سنیے گا ایک تابعی ہیں رفا بن شداد فتیانی رفا بن شداد فتیانی وہ فرماتے ہیں مختار شکفی جس وقت حاکم تھا میں اس کا حارس محافظ جس کو آج کل باڈی گارڈ کہتے ہیں بن کر پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کے منہ سے میں نے خود سنا اس کے منہ سے میں نے خود سنا کہ اس نے وہج کا دعویٰ کیا اللہ اکبر اس نے وحج کا دعویٰ کیا فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ تلوار نکالوں اور اس کا سر رو رو، سر اڑا دوں اللہ اکبرو لیکن پھر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو عامر بن حمق نے اور عامر بن حمق وہی ہیں جن کو حضرت معاویہ نے قتل کروایا تھا اور یہ طیب شاہ ان کے قتل کی وجہ سے حضرت معاویہ پر لانت کر رہا ہے وہی عمر بن ان کی حدیث سنائی کہ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضور نے فرمایا تھا دوسری روایت اسی حدیث کی یہ ہے کی منن من راجلن اعلی نفسی فقط الوفانہ من القاتل بری جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو امن دے بیٹھتا ہے جان کامن کا دے بیٹھتا ہے وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے پھر یہ اچانک اس پر بغیر بتائے حملہ کرتا ہے بغیر امن معاہدے کے توڑنے کے یہ اس پر حملہ کرتا ہے تو آپ علیہ اللہ وسلم نے فرمایا قیامت کروز وغددار شمار ہوگا جب یہ عمر بن حمق کی یہ حدیث مبارک میں نے سنی یاد کی تو فرمایا میں نے تلوار نیچے کر لی یہ حدیث بھی صاف بتا رہی ہے امر توجہ یہ حدیث بھی صاف بتا رہی ہے یہ رفا بن شداد جو ہیں رفا بن شداد جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مختار ثقافی نے واقعاتا دعویٰ کیا قضاب یہ قذاب ہے اور آمر بن حمق کی حدیث بتا رہی ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا وہ ایسے شخص کو بھی شامل تھی کہ ایسے شخص کے لیے اس طرح کا جو شخص ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے لیکن تم اس کو امان دے بیٹھے ہو تو ایسا نہ کرنا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث بھی اس طرف جاتی ہے کہ واقع یہ شخص قذاب تھا حدیث سے تابعی نے اشارہ پایا اور پھر استدلال کیا اور اس کے قتل سے رک گئے سمجھ آ کہ نہیں اب عجیب بات سناؤ ہاف جو ہے نا اس پر تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے ہم ادھر نہیں جانا چاہتے بات نہیں سمجھے لیکن اتنا بات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر شیعہ مذہب کی ایک دو باتیں کر دو تو پھر سواد آ جائے گا اب پھر اندازہ لگانا کہ جس کو شیعہ بھی قذاب اور ملعون کہہ رہے ہیں شاہ باز کہہ رہے ہیں کیونکہ شیوں میں خود اختلاف ہے جی شیعہ تو کئی کہتے ہیں پکا لانتی ہے یہ قذاب ہے اب ان کی روایت میں بیان کرتا ہوں یہ دیکھو یہ کتاب ہے معجم و رجال الحدیث شیعہ مذہب کی خوئی کی خوئی کی سید ابوالقاسم بھی خوئی خوئی ان کا مشہور ہے یہ اب کا ہے مختار ثقافی کے حالات کے ہاں اے یہ جناب جو ہے مختار ثقافی نہیں محمد بن ابی زینب کون محمد بن ابی زینب جو ہے اس کے حالات کے اندر یہ بتا رہا ہے روایت کیا رہا ہے یہ دیکھو اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی حدیث کے متعلق اسی روایت اپنی کے متعلق وہ یہ تصریح بھی کرتا ہے کہ روایت صحیح ہے اللہ جی اللہ بارد بارد یہ دیکھو مختار ثقافی کے حالات والی جلد وہ جو پہلے میں نے اٹھائی تھی وہ پندرہ جلد تھی محمد بن ابی زینب والی جلد یہ مختار ثقافی والی جلد ہے یہ انیس جلد ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو پانچ پہ داروحت تراث العربی والا جو چھاپا ہے اس پہ لکھ رہا ہے نعم تقدمہ فی ترجماتے محمد بن ابی زینب روایت صحیح روایت گزر چکی ہے محمد بن ابی زینب کے ترجمہ میں اب وہ میں وہ میں سناتا ہوں وہ کون سی روایت ہے صحیح صنعت کے ساتھ شیعوں کے پاس یہ دیکھیے قال ابو عبد اللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق انل بہت لا نخلو مین قزاب بخال ہم اہل بھائے سچے لوگ ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ ہم سچوں پر جھوٹ بولنے والا قزاب ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ فیس کو تو سد کو نہ بےکیت بہی بے ہماری سچائی گر پڑتی ہے اس کے جھوٹ کی وجہ سے یعنی کیا مطلب کہ ہماری کئی سچی باتیں ان جھوٹوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہیں لوگوں کی نظر میں لفظ لکھے ہوئے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے وضاحت ہو رہی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے بڑے سچے تھے لیکن مطلب ہے اپنی نبوت کا دعوی کر بات نہیں سمجھ وکان امیر المنیسلام یعنی مولا علی أصدق من اللہ, من بعد رسول اللہ. رسول اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ سچے تھے یعنی شیعہ مذہب میں وکان اللہ بھی یقینا اللہ اللہ اکبر و کبیرا اللہ اکبر و کبیرا میرے باپ پر جھوٹ بولنے والا شخص اور میرے باپ کے مقابلے میں بننے والا شخص عبداللہ بن سبا تھا یہ سن صحیح کے ساتھ ہے معلوم ہوا یا مذہب میں بھی عبداللہ بن سبا کی حقیقت ثابت ہے اللہ اکبر و کبھی تو اگر ان میں سے کو بات اس بات کا انکار کریں تو سمجھو اپنی ہی سچی روایات کا انکار کر رہے ہیں پھر کہتا ہے وکانا ابو عبد اللہ الحسین بن علی, علی علیہ السلام بل مختار پھر یہ راوی کہہ رہا ہے حضرت امام عبداللہ اللہ امام ابو عبد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ وہ سچے تھے لیکن ان کے آگے قزاب بننے والا مختار تھا شرم کرو تم او تو کیا بلا ہے وہ تو کیا بلا ہے کیسے تو پردہ پوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے وہ آگے سنیے پھر ابو عبداللہ اللہ حارث شامی اور بنان کا ذکر کیا اور کہا کانا جگتے حسین یہ دو شخص امام زین اللہ دین پر جھوٹ بولتے تھے پھر مغیرہ بن سعید کا ذکر کیا اور بزیر کا اور سری کا ابوالختاب کا معمر کا بشار اشعری کا حمزہ یزیدی کا سائد نہدی کا اور کہنے لگا امام امام امام جعفر صادق فرمانے لگے اللہ اللہ ان پر لانت کرے یہ سارے نافذی لوگ ہیں عجیب بات یہ ہے اللہ ان پر لانت کرے لا نہ کوئی ایسا کوئی ہمارا اے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے مقابلے میں کو قذاب نہ ہو اب ایمان سے بتانا یہ تو شیعوں کی کتاب سے صحیح روایت سے ثابت ہو گیا ہے کہ مختار کون ہے قذاب ہے اور کس کے مقابلے میں قذاب ہوا یہ امام حسین کے مقابلے میں وہ بولتے نہیں یار اس کا امام ہے امام حسین کے سامنے قذاب ہے اس کا امام ہے اور شرم کرک حسینی کہنا تو چھوڑ دے گیلانی کہنا تو چھوڑ دے بات نہیں سمجھ ارے میرے بھائی عجیب بات یہ ہے بولا باقر مجلسی سمجھتے ہو جانتے ہو شیعہ مذہب کا سب سے بڑا جو غالباً نویں دسویں دسویں صدی کا یہ ان کا وکیل ہے اور جس پر خمینی نے پورا اعتماد کیا ہے اور اس نے اس نے کہا ہے کہ ہمارا صحیح ترجمان جو ہے نا وہ جس پر ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں وہ ملہ باقر مجلسی ہے اسی اسی کتاب مختار ثقفی کے حالات میں رجال الحدیث کے اندر صاف لکھا ہے کہ اس ملا باقر مجلسی کا مذہب یہ ہے کہ یہ شخص یہ شخص جہنمی ہے مختار ثقفی جہنم میں جائے گا پھر امام حسین کی شفایت سے باہر آئے گا جہنم میں جائے گا پڑا ہوگا امام حسین نکلوائیں گے یہ شیعہ کہہ رہا ہے جو معتدل شیعہ ہے ان کا ہے جی جس پر خمینی نے اعتماد کیا جس کے گھر میں جا کر یہ چائے کہوے پیتا ہے تو میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح کہ تو جہنمی جو جہنم میں پڑا ہوا اس کو امام مان رہا ہے شرم نہیں آتی تجھے یزید پہ لانت کرتا ہے حضرت معاویہ پہ لانت کرتا ہے اور جو ملون ہے جہنم سے نکل جان میں جا کر تیرے شیعہ مذہب کے مطابق باہر نکل رہا ہے دوسروں کے مطابق تو نکلنے والا ہی نہیں جو ابھی سنوں کو مطابق برائے کر چکا ہوں تیرے مذہب کے مطابق جو نکل رہا ہے جہنم سے امام حسین کی شفات سے تو اس کو امام مان رہا ہے بتا یزید کو کیوں نہیں مانتا پھر بات نہیں سمجھے میرے بھائیو اور یہ عجیب بات یہ ہے میرے بھائی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو چاند روایات میں اہل سنت کی کتب سے بتا چکا ہوں دکھا چکا ہوں وہ موجم و رجال حدیث میں بھی ہیں اور تنقیح المقال میں عبداللہ مامقانی شیعہ جس نے رجال حدیث شیعہ پر کتاب لکھی ہے تین جلدوں میں اس میں لگ رہا ہے وہ کس طرح کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے پہلے میں روایات جمع کرتا ہوں جن کے اندر مذمت آئی ہے مختار ساکفی کی پھر کہتا ہے میں جمع کرتا ہوں ان کو جن میں مدہ اور تعریف آئی ہے تعریف والوں کو تو پھر جس طرح وہ بگاڑ کر پیش کر رہا ہے کر رہا ہے اس کا میں نے تعاقب بھی کیا ہے لیکن الحمد جو ہماری سنیوں کی روایتیں ہیں ان کی وہ تائید رکھتا ہے اب <سؤال> <اللہ سؤال> <اللہ سؤال> بتا تیرے ہاتھ میں کیا رہا چنگنا تو بڑا مجت بن کر بیٹھا ہے مجھے پتا ہے تو بیڑے سے تلق رکھتا ہے اور بیرے والے جو ہیں وہ شیوں کے اور ایران کے شیعہ آتے ہیں اور در وہ ہاتھ چومتے ہیں تو انہی سے, انہی سے فیض یافتہ ہے اور انہی کا فیض دکھا رہا ہے دنیا کو تو صاف ہو جا صاف ہو جا تم تو کہتا تو تو کہتا ہے میں اہل بیت سے ہوں اور اہل بیت مرافقت تو نہیں کرتے تو اپنے آپ کو راپسی ظاہر کر اگلی بات سنیے گا پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ نہیں ہوئی مختار ثقفی کو اپنا امام ماننا بدترین شیعہ ہونے کی نشانی ہے چھوپ رہا ہے کیونکہ ابھی دکھا چکا ہوں کہ تمام شیعہ اس پر متفق نہیں ہیں جب کئی ایسے ہیں کہ جو اس کو ملون کہہ رہے ہیں دعوی مدعی نبوت کہتے ہیں مدعی باز کہتے ہیں کداب کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ تو ان سے بھی بدتر ہو گیا کہ نہ ہوا اگلی بات سنیے بھائی خمائنی خمائنی کے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے خمینی کے گھر جا گے, میں بیٹھ کر یہ کہوانوش کر رہا ہے ایران میں حمنی کے گھر میں جا کر اور خمینی کون شخص ہے اس کی وہ کتاب کشف الاسرار جس کے اندر اس نے صاف کہا کہ جس خدا نے یزید معاویہ اور عثمان کو حکومت دی ہے اس کو میں خدا نہیں مانتا حضرت عثمان ہے کہ نہیں ہاں اور تو تو کہہ رہا ہے کہ میں تو صحابہ کا احترام کرتا ہوں صحابہ کو مانتا ہوں کہاں مانتا, کہا مانتا ہے حضرت مانتا آگے چلیے اگر توجہ تو تو اگر تو صحابہ کا دوست تھا تو جو شخص خدا کی اتنا بڑی توہین کر رہا ہے جو شخص صحابہ کو, کو اتنا بڑا ظالم کہہ رہا ہے تو اس کے گھر میں جا کر جا کر چائے پیتا ہے کبھی تو اپنے دشمنوں کو گھر میں چائے جو ہے وہ پینے کا جرم کیا ہے معلوم ہوا یہ دوسری نشانی تیرے اندر پکی ہے گستاخی کرتا اور لانت بھیجتا یہ بھی گا ہے یہ جو تجب شاہ اس نے نعرہ نہیں لگانے دیا ہر سیابی نبی جنتی جنتی اب ہم لگائیں گے آپ میرے ساتھ لگاؤ جی میں آپ کے میں نعرہ لگاؤں گا ہر سہابی نبی آپ کہیں گے اور اس کے بعد اگلا جو لگاؤں گا اس کے بعد آپ کہیں گے لانتی ہم <ض incluir> نے پیغام یہ دیا تھا کہ بھائی <سلام> پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا خبیث میری نظر سے تو نہیں گزرا نوز بلّہ کہ جس نے صحابہ کے جنت میں جانے پر شک کیا بات یہ ہے کہ ان کو کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پاک نبی نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں ان کو خدا نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں اچھا اب میں ذرا کہوں گا آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم آدھا نعرہ لگانے سے منع کرتے تھے پورا نعرہ لگانے کا کہتے تھے وہ کیسے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر دشمن علی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر دشمن علی لاوتی لاوتی اللہ گواہ ہو گیا اب آپ ذرا یہ بھی ریکارڈ کر لیں اپنے ذہن میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹوں کے قاتل محمد بن ابو بکر صحابی رسول کے بیٹے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ آخری جو حج تھا نا حج والے دن پیدا ہوئے تھے نبی پاک نے جب حج کیا اس اعتبار سے بچپن میں بچوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا بھی جاتا تھا تو اس اعتبار سے ان کو بچپن کی صحابیت بھی حاصل کر حج والے دن پیدا ہوئے تھے محمد بن ابو بکر ان کو قتل کرنے والا آپ بولیں گے نا لان تھی اور ان کے ابو بکر صدیق صحابی رسول کے بیٹے عبد الرحمان بن ابو بکر کو قتل کرنے والا بھئی ہم سیابا سے محبت کرتے ہیں نا کس سے محبت کرتے ہیں حضرت سات بن نبی بتاس حضرت سات بن نبی بتاس اشرا مبشرہ صحابی میں ہیں نا ان کو قتل کرنے والا دیکھیے سیاباتی محبت کا ثبوت دینا ہے نا ہم نے حضرت امارے یاسر نبی پاک کے ساتویں نمبر کے سیابی ہیں نبی پاک نے فرمایا تھا اس کے ہڈیوں کے گدوں میں بھی ایمان نہیں. حضرت امارے یاسر کو حضرت عمار یاسر کو قتل کرنے والا حضرت حجر بن ادی بے گناہ جن کو قتل کر دیا گیا اب کے آٹھ ساتھیوں کے سمیت حضرت حجر بن عدی سے رسول کے قاتل حضرت سعد بن ابی وکاس کے قاتل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بچوں کے قاتل حضرت عبید اللہ ابن عباس کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے قاتل یہ سب سے ابا ہے ہم سے عبا سے محبت کرتے ہیں سیابا سے کیا کرتے ہیں تو رسول کو بلا وجہ قتل کرنے والے کیوں صحابی کو جو قتل کرے وہ لانتی صحابی کو تو گالی دینے والا لانتی ہے تو جو قتل ہی کر دے جو سیابی کو قتل ہی کر دے وہ تو ہوا نا ہم تو سیابا کے دیوانے ہیں باقی خاموش رہنے کو ایسے معاملات میں ترجیح دیتے ہیں اگر کوئی بلائے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر دشمن علی حضرت ابوبکر کے بچوں کا قاتل جناب سعد بنبی وکاس کا قاتل حضرت مال کے اشتر کا قاتل حضرت حجر بے ندی کا قاتل حضرت عبید اللہ ابن عباس کے دو معصوم بچوں کے قاتل اور اس بستی میں رہنے والے دیگر مومنین جو صحابہ اور صحابیات تھے ان کے قاتل یہ حضرت امار یاسر کے قاتل حضرت عثمان غنی کے قاتل حضرت عمر فاروق کے قاتل جناب شیابی رسول مولا علی کے قاتل شیابی رسول حضرت عمر کے قاتل شیابی رسول حضرت عثمان کے قاتل بار بار یہ کہتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہتا ہے نعرہ پورا کرو کہتا ہے نعرہ پورا کرو ہر صحابی نبی جنتی جنتی لیکن دشمنان علی جہنوی جہنمی آمر جہنمی، بن حمق کے قاتل جو ہے وہ جہنوی جہنمی محمد بن ابی بکر کے قاتل جو ہیں جہنمی جہنمی اسی طرح پھر نام لیتے چلا جاتا ہے اب آپ کو معلوم ہے میرے دوستوں تاریخ وہ لوگ بیچارے سامنے جو بیٹھے ہوں وہ تو نہیں جانتے پھر یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتل قاتل جہنمی جہنمی اب میں اس سے پوچھتا ہوں بتا محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک ہوئے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے اور اگر کسی نے صحابی لکھا تو صحابی مان رہا ہے کیوں کہ تو کہہ رہا ہے محمد بن ابھی بکر کے قاتل پر لانت وہ لانتی لانتی ہے اور یہ اشارہ مار رہا ہے حضرت معاویہ کی طرف کیونکہ محمد بن ابی بکر کو قتل کرانے والے حضرت معاویہ ہیں اب میں پوچھتا ہوں دوسری طرف تو کہتا ہے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں پر لانت وہ بھی لانتی تو محمد بن ابی بکر یہ عثمان غنی کے قتل میں شریک ہوئے تو عثمان غنی کے قاتلوں پر جب لانت کی محمد بن ابی بکر آ ان پر تو لانت کر رہا ہے پھر حضرت محمد بن ابی بکر کے جو قاتل ہیں وہ حضرت معاویہ ہیں پھر ان پر تو لانت کر رہا ہے اب بتا تو صحیح تو کیا بلا ہے کس طرف ہے میرے خیال میں یہاں پر اگر ہی یہ نعرہ لگا دیتا کہ ان دونوں پر لانت بھیجنے والا لانتی لانتی تو یہ تیرے لیے بالکل صحیح ہوتا بے شک بے شک کاش کے تے اپنا حق ادا کر دیتا پھر میرے دوستو حضرت عثمان غنی کے جو ہے وہ قتل میں جو حضرات سبب بننے والے ہیں سبب بننے والے وہ جہجہ غفاری بھی ہیں جہجہ جہ جاہ بن قیس غفاری بیعت الرضوان میں شریک ہوئے نبی پاک کے ساتھ بیعت الرضوان جس کا قرآن میں ذکر ہے سبحان اللہ کا تحت شاہ جہ اس میتھ کے اندر شریک ہوئے اتنے بڑے صحابی غلطی ان سے ہو گئی تو اس پر بھی ان پر بھی لانت کر رہا ہے قاتل کاتےل اس محن پر لانت لانت لانت کہہ رہا ہے تو مشاجرات صحابہ سے کفل اسان کیوں نہیں کر رہا سننی اگر آئے تو کیا بد تمیز تمہیں تمیز نہیں تو عالم منہ پھرتا ہے کون سی عقیدت کی کتاب میں نہیں ہے کہ مشاجرات صحابہ میں کفل اسان ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک کر تم اصحبی سے کو جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو رک جاؤ اچھے ذکر سے رکنا روک رہے ہیں اچھے ذکر سے روک رہے ہیں ہر بندہ سمجھے گا آپ علیہ السلام کا, روکنے کا مقصد یہی مشاجرات ہیں کہ جہاں ایسا ذکر کہ جس میں داخل ہونے سے برے ذکر کے دروازے کھلتے ہوں فوراً رک جانا ایسے ذکر میں داخل ہی نہیں ہونا حضور روک رہے ہیں تجھے شرم نہیں آتی اپنے نانا پاک کے خلاف چل رہا تو, تو میرے دوستوں یہ تمام تر لان گیاں اتنا بدترین گستاخیاں اور اتنا بڑی موٹی سی انتہائی واضح اور سورج کی طرح چمکتی نشانیاں جس شخص کے رافظ ہونے پر رافظی اور شیعہ تبرائی ہونے پر اور ایک بات مجھ سے رہ گئی اس ظالم نے کہا ہے مختار تھا کفی جو ہے اس پر نبوت کے نبوت کے دعوے کا الزام یہ عبداللہ بن زبیر نے لگایا تھا وہ خبیص تو صحابی رسول حضور کی پھپھی کے بیٹے ان کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے اور وہ بھی کہ دعوی نبوت کا جو الزام لگا رہے ہیں وہ اور ایک طرح مختار ایک خبیص مدنے کو تو بچا رہا ہے ایک اور بات بھی رہ گئی جو تیرے شیعہ بھی لکھ رہے ہیں یہ معذم اور جال حدیث پڑی ہے یہ قانی کی ہے اور ہماری سب کتابیں تاریخ تمشق سے چلی تو لکھتی جا رہی ہیں کیا کہ مدائن کے اندر یہی مختار سقفی یہی مختار ثقفی آخری والا چیز کا اس کا اہل بیت کا دشمن ہونا منافق ہونا اب ثابت کر رہا ہوں مختار ثقفی کا اہل بیت کا دشمن اور منافق ہونا ثابت کر رہا ہوں ان تمام کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کیا کہ مختار ثقفی نے اس کا چا... اس کا چاچا تھا اس کے چاچا تھے چاچا مدائن پر مولا علی کی طرف سے حاکم تھے کیا تھے وہ حاکم تھے اس ظالم شخص نے ان کو اشارہ دیا ایسا کر حسن کو اٹھا کر معابیہ کو دے دے زندہ یا مردہ اور اس کے معاوضے میں حکومت لے لے مدائن کی مدائن کی حکومت لے لے یہ دیکھو یہ دیکھو میرے بھائیو یہ مامکاں لکھ رہا ہے شیعہ یہ شیعہ مامکانی لکھ رہا ہے یہ دیکھو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اخبار و کبیرہ یہ لکھ رہا ہے یہ لکھ رہا ہے میرے بھائی اخبار الواردہ فیزم میں ہی سب سے پہلی روایت یہی لایا ہے یہ دیکھو فمن ہا مرفی ترجمت عمر بن خریش بن روایت الہل الناطقہ بن المختار قالل ام ہی تعال ناخ الحسانہ و نسل ہومع فیا جل لنال فیاض اللع عراق و اعظم شی علقہ وسط یہ وغیرہ یہ دیکھا ہے؟ یہ شیعہ مزاوع لکھ رہے ہیں کہ چاچے اپنے سے اس مختار نے کہا امام حسن کو مار کر معاویہ کو کے پاس لے جاتے ہیں یا زندہ گرفتار کر کے باندھ کر لے جاتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ مدائن کی حکومت ہمیں دے دے لاکھ لانات ہے یہ دیکھو اسی وجہ سے محدث ابن کثیر نے محدث ابن کثیر نے اس کا اہل بیت کا منافق اور دشمن ہونا صاف لکھا میں بتاتا تو ہوں توجہ ہے باہا یہ, باہا باہا باہا یہ دیکھو حافظ میں نے کثیر اس کے حالات میں لکھ رہے ہیں فین و اماں اخول مختار بی بی صفیہ کے بھائی مختار فینو کانا اولن ناس کے بی یوب کے دو علی کے ساتھ یہ بگز شدید رکھتا تھا مولا علی کے ساتھ بغز شدید رکھتا تھا یہ کمین ایمان سے بتانا جو امام حسن کو مارنے کا مشورہ دے رہا ہے اور چچا پھر کہتا ہے کہ لانتی تمہیں شرم نہیں آتی مجھے آل بیت کا دشمن بنا کر مارنا چاہتے ہو تو اب بتاؤ جو شخص اتنا بڑا دجال ہے یہ اس کا جو ہے مختدی اور وہ اس کا پیشوا اور امام ہے بتاؤ تو یہ کیا بلا ہے دجال کا مرید کون ہوگا سمجھے اللہ اکبر کبیرا میرے بھائی پھر اس نے منافق کے ساتھ سارا کام کیا آگے یہ دیکھو فلم داخال حل حسن بن علی یوم تانل عراق وسائر یوم تانہراق وساء الرشام مختلبی ہے فر فقال لو یہ وہی روایت ہے بے سما بہ پتیجیا بڑی مشورہ دیتا یہ وہی بات ہے معلومات متفقہ کون والی بات ہے بولتے نہیں یار ہاں ایک بات ارد کر دیتا ہوں کچھ لوگ خبیس کہتے ہیں اور غالباً اس نے بھی کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون عباس مختار شکفی کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا بدلہ لیا ہے لبیت کا یہ خبیص نے جھوٹ بولا ہے سنیے اس کے جھوٹوں پر دو ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت خود سنا چکا ہوں دوسرا وہ روایت جس کو بگاڑ کر پیش کیا ہے اس نے وہ طبقات ابن ساتھ میں ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ کب کی روایت ہے وہ کس وقت کی روایت ہے وہ <سن> روایت ہے سند صحیح کے ساتھ طبقات ابن اساد میں کن کے حالات میں امام محمد بن حنفیہ کے حالات میں کن کے حالات میں یہ روایت ہے یہ روایت ہے ابو العریان مجاشعی فرماتے ہیں باسن المختار فی فارس الى محمد بن الحنفیہ قال فکنا این دہو فقان ابن و عباسن ید قرل مختار ف یقول و ادرا کسارانا قدا دون و انفق علینا کالا قان محمد بن حنفی لَا يَقُولُ فِيهِ خَيْرًا وَلَا <شَرَّاح> یہ وہ روایت ہے راوی کہہ رہا ہے ابو الریان مجاشی کہ ہمیں مختار ثقفی نے دو ہزار شاہ کے ساتھ محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا ہم ان کے پاس تھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمات ذکر کرتے تھے مختار کا تو کہتے تھے ادرک سارا نہ اس نے ہمارا بدلا لیا ہمارے قرض ادا کیے اور ہم پر خرچ کیا دیکھیے دیکھیے یہ جس وقت وہ ابتدان جس وقت اب وہ ابھی حاکم شروع میں بن رہا تھا بات کو سمجھیے یعنی کوشش میں مصروف تھا دوسرے لفظوں میں کوشش میں مصروف تھا اب اس کی ابتدا تھی ابھی تک اس نے وہ خبیص دعوی ظاہر نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس تعریف کرتے ہیں محمد بن حنفیہ کچھ نہیں کہتے جب اس نے اپنی وہ لانت خباست جو اندر چھپا کر بیٹھا ہوا تھا جب اس نے ظاہر کر دی تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان صحیح طرح سے سنا چکا ہوں پہلے بے شک. بے شک. تو کتنا یہ دجل اور فریب مکاری ہے شاہ کی کیا کر رہا ہے یہ کہ وہ روایت پیش کر رہا ہے کہ جو اس کے خبیص دعوے کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا رہا اب ایک اور چیز سناتا ہوں کہ امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہیں ہاں وہ تو وہ رہے سنیے امام زین العابدین اب یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو اس درجے کی نہیں ہے کہ صحیح ہوں ہیں لیکن اگر سے ضعیف ہے تو ایسے معاملے میں وہ قبول ہو سکتی ہیں کہ کیوں کہ حضرت صحیح سند کے ساتھ ابھی سنا چکا ہوں کہ حضرت سیدنا امام زان العابدین کھڑے ہو کر کعبے کے دروازے پر لانت کر رہے ہیں بات نہیں سمجھے تو ان کی ایسی سختیاں جو اب دیگر ہیں مروی ہیں روایات کمزور ہیں تو قرائن کی وجہ سے مضبوط ہو جائیں گی اب وہ کیا ہیں روایت یہ ہے کہ عبدالبکر سنو مختار ثقفی نے ایک لاکھ درہم دیا حضرت العابدین کو اپنے دور حکومت میں آپ نے لگانا پسند نہ کیا رکھ لیا عبدالملک کا دور آیا خلیفہ عبدالملک الملک بنو میاں کا آپ نے اس سے فرمایا مختار ثقفی کے زمانے کے پیسے پڑے ہیں میں نے لگائے نہیں ہیں. اس کے پیسے کھانا میں نے گوارا نہیں کیا تم کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو اگر تم میرے لیے جائز کرتے ہو تو میں کھاتا ہوں انہوں نے کہا جائز پھر آپ نے استعمال کیے معلوم ہوا امام زین العابدین نے مختار ثقفی کی حکومت کے دور کے پیسے کھانا تو گوارہ نہیں کیے لیکن بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک عبد کے دور کے پیسے کھانا گوارہ کیے وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا خبیص آدمی ہے کہ بنو امیہ کے ظالم شخص جو ہے اس کے ہم پیسے کھانا تو گوارہ کر سکتے ہیں مگر اس کذاب کے کھانا گوارہ نہیں کر سکتے اور آخری روایت شاہ علی مشکل کشا کی وہ مصنف ابن ابی شعبہ میں ہے اگرچہ اس کے اندر ایک راوی مجہول ہے لیکن اب جس طرح کے اس قبیص کی صورتحال سامنے آگئی ہے ہاں جی تو ان قرائن سے اس کی مضبوطی ثابت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ پیسے بھیجے اور کہنے لگا یہ کنجریوں کے پیسے ہیں آپ نے فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے آپ نے پھینک دیے اور آپ نے فرمایا یہ خبیص وہ حج شخص ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر لات اور عزہ بس رہے ہیں جن کی پوجا کرتے تھے مشرقین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے مشرقین وہ اس کے دل میں بس رہے ہیں Allah. اب میرے دوستو آپ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ یہ شخص طیب شاہ گیلانی کیا چیز ہے اگر اس پر ایک -uh میں یہ اس کے اس کے جھوٹے گیلانی ہونے پر بھی جو ہے وہ ایک دلیل قائم کر دیتا ہوں کہ اگر یہ حقیقی جلانی ہوتا تو پھر غوث پاک کی مخالفت نہ کرتا اب میں غوث پاک کی کتاب سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت یہ لانت ہے حضرت معاویہ پر اور وہ غوث پاک میران جو ہے وہ حضرت معاویہ کے کی متعلق کیا فرماتے ہیں الغنیت لطالب الحق غوث پاک میران کی عربی میں کتاب غنیت الطالبین جس کا اردو ترجمہ بازار میں ملتا تھا لیکن اب پابندی ہے اس پر یہ کتاب مبارکوس پاک میرا کی گیلانیوں کا ضمیر گیلانی سیدوں کا ضمیر جھنجوڑنے کے لیے ناچیز یہ حوالہ پیش کر رہا ہے. یہ غونیت الطالبین فاصل فی اعتقاد اہل سن یہ دیکھو اہل سنت کے عقیدے میں جو فاصل امام نے غوث پاک میرہ نے باندھی ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ, کہ تعال سید سیدنا, سیدنا طلحہ سیدنا زبیر ام عائشہ اور سیدنا معاویہ اس کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ فقط نس امام و احمد الرحم اللہ علام کے علی کا و جمی اما شاہج عمزہتم و منافرتم و خشک متن اللہ اکبر و کبیرہ کہ حضرت امام حضرت امام احمد بن ابل نے صاف لکھا کہ ان سابق کرام کے ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا یہ لکھنے کے بعد پھر فرماتے ہیں خلافت معاویہ بے نبی سفیان فسا بتن سہیت البادین ملوکیت نہیں خلافت کی بات کرتے ہیں خلافت صحیح ہے حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت صحیح ہے و باد خالحسن عل علی رضی اللہ خلاف پھر آپ نے آگے جا کر فرمایا و تفا کا آلو سننا تھے الہ وجو بالکف اما شاہ ربئی نہ لمسا کو امساویم و اظہار فد و محاس نے تسلیمر وج اللہ عز و <تصفح> علام ج... اب آپ صاف فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر کیا <تصفح> یار دیکھو تو صحیح حوصف فرما رہے ہیں سنت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو صحابہ میں جھگڑے ہوئے ان کے اندر کلام نہ کرنا نہ بولنا یہ ضروری ہے اس پر اہل سنت کا اتفاق اور پھر جو ان پر لانت بھیجے تبرہ کرے اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں حدیث نقل کی ہے فرمایا ای یا کم وما شاہجہ بھئی اس کے بعد فرماتے ہیں لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برا برت بولنا ومن صبح فلعنت اللہ جو صحابہ پر لانت بھیج رہا ہے چاہے وہ کسی سبب سے بھیج رہا ہے کہ جی وہ فلاں کا قاتل ہے فلاں کا قاتل ہے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں غوث پاک میرا اور فرما رہے ہیں اس پر اللہ کی لانت ہے معلوم ہوا در پردہ جو حضرت معاویہ پر لانت بھیجتا ہے یا صلاحت لانت بھیجتا ہے اور اسباب ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دشمن علی ہے یہ فلاں ہے عمر بن حمق کا قاتل ہے حضربن عدی کا قاتل ہے فلاں کا قاتل ہے محمد بن بکر کا قاتل ہے تو حدیث صحیح اور Ghospaak کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ خود لانتی ہے بے مبارک ہو ایسے شخص کو لانتی ہونا جی آپ بتائیں کہ وہ سید کیا مو دکھائے گا حضرت غوث پاک میرا کو کہ وہ تو کہہ رہے ہیں لانتی ہے تو ملعون بن کر جب جائے گا غوث پاک کی بارگاہ میں تو وہاں سے کون سا انعام پائے گا آپ خود اندازہ کیجئے گا معلوم ہوا دوستو یہ پیٹھو لوگ ہیں یہ دنیا میں پرست لوگ ہیں انہوں نے اپنے باپ دادے اپنے بڑوں کے راستے کو چھوڑ دیا ہے آخری میں آخر میں یہ کہوں گا کیا کہ سہی ہے دو اگر تم کہتے ہو کہ وہ مذہب صحیح ہے جس کی طرف جانا چاہتے ہو یا جا رہے ہو یا جا چکے ہو تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مذہب میں چکلا ہے اس مذہب کے بغیر چکلا نہیں چلتا اس مذہب میں چکلا ہے تو تم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک بار تو کہہ دو لوگوں کو اور دنیا کو بتا دو کہ چکلا مولاری کا ہے چکلا اہل بیت کا ہے بس اتنا کہہ دو کیونکہ تم ثابت کرنا چاہتے ہو نا کہ وہ مذہب اہل بیت کا ہے تو اس مذہب میں چکلا ہے تو پھر آہ بیت کے مذہب میں چکلا کہنا پڑے گا وہ ظالم خدا کا خوف کرو Allah. یہ کام تو چنگڑ میراسی جو ہے وہ بھی پہلے کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے جو اب سادات کی طرح منسوخ کرنے میں تمہیں آر نہیں ہو رہی شرم آنی چاہیے اگر خمینی کے گھر میں کہوا پسند ہے تو چکلے میں پسند کر لو کیونکہ سب سے بڑی عبادت ادھر ہوتی ہے جی خدمت خلق ہوتی ہے اور شیوں کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے مہاراج و صادقین وغیرہ میں کہ ایک بار اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو حسین کا سواب ملتا ہے درجہ حسین کا درجہ ملتا ہے دوسری مرتبہ کرتا ہے حسن کا درجہ ملتا ہے تیسری مرتبہ کرتا ہے تو نوز باللہ جو ہے وہ علی کا درجہ ملتا ہے اور چوتھی کر کرتا ہے رسول کا درجہ ملتا ہے اور میں آگے کہتا ہوں پھر نعوذ باللہ اللہ احمد جس نے جس بڑھیا نے چکلا زندگی بھر چلا رکھا ہے اس کا مقام تو خدا سے بھی آگے ٹپ گیا ہوگا اور وہ بھی درجہ یار بتاؤ تو صحیح ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ سنو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آل بیت کے گستاخ ہیں اور میں ان گستاخوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح ہمارے کسی سنی نے آج تک یہ کہا کہ نعوذ باللہ احمد ذالق ساری زندگی کے نیکیاں کرنے والے بابا فرید امام زین العابدین کے مقام کو درجے کو پہنچ گئے ہیں امام حسین کے درجے کو پہنچ گئے ہیں امام حسن کے, کے, کے درجے کو پہنچ گئے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے ساری زندگی کروڑوں سالوں کی عبادت کرنے والے اور یا کروڑوں جمع ہو جائیں تو ہم حسن حسین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور تم ایک مرتبہ بطا کرنے کرانے سے اے چکلے میں بیٹھنے سے ایک مرتبہ چکلے پر جانے سے تم درجہ حسن حسین کا دے دیتے ہو بتاؤ تم نے حسن حسین کی کس درجے کی بے عزتی کی ہے کتنا بڑے دشمن بنے وہ بناؤ تو سے بتاؤ ذرا او خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا کا خوف کرو اے سیدو اپنے آپ کو سید کہتے ہو اور تمہارا یہ حال بن بن گیا ہے تو آخر میں ہم یہ کہتے ہیں یہ طیب شاہ توبہ کرے منافقت چھوڑ دے ایسی تمام باتوں سے توبہ سر کرے جب یہ سر توبہ کرے تو پھر تو اس کے ساتھ علیہ سنت و جماعت رابطہ رکھیں اگر نہیں کرتا تو یہ اکثر دور ہو جائیں آخر الحمد الحمدللہ